بٹ صلی اللہ اللہ رسول رسما خلق والدین اور نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں کو جنوں کو مگر عبادت کے لیے فائح عبادت کے اور کسی متولہ مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا پیدائش کا کی مقصد مقصد فقط عبادت ہے دوسرا مقصد ہے ہی نہیں عبادت عام طور پر نماز روزہ حاض کو ہم سوچتے ہیں کہ عبادت یہ ہے جیسے کئی دفعہ بیان کیا اس بات کو کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک عبادت برائے راست اور ایک عبادت بلواسطہ عبادت برائے راست کیا چیزیں ہیں جی نماز روزہ حاج زکوٰۃ نماز روزہ حاضر زکاعت جہاد تلاوت ذکر ہاں جی مراقبہ اور خدمت خلد. دس باتیں برائے راست عبادت ہیں ہاں جی نماز رضا حضرک لیا طلاو و ذکر مراقبہ دعا اور خدمت خلق یہ براہ راست عبادت ہے اور براہ راست عبادت پر معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہیے اس پر معاوضہ لینا جائز نہیں ہوتا اللہ یہ کہ کوئی اجتماعی کام ہو کہ اس کو کوئی آدمی اس کی ذمہ قبول کر کے اس کے لیے اپنے وقت کو فارغ نہ کرے تو اجتماعی نظام میں خلل آ جائے جیسے جماعت کی نماز مدد سے میں پڑھانا نہیں. تو ان کا معاوضہ لینے کے لیے فتو متاثرین نے کیا ہے تو اس کے بغیر نظام میں خلل آتا ہے ورنہ برآباد براہ راست پر معاوضہ ختم نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا اور آج ہمارے تبلیغ والے عزر... اعراض بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ ہے نا کہ نہیں بیٹھے ہوئے وہ کہیں گے تبدیلی خام جو اصل دن کا مقصد ہے کا مقصد اس کو گنا ہی نہیں بادت رہتا تھا تو بادت رہے بیٹھا بیٹھا ہونا کہ نہیں دیکھیے سارے دن کا مقصد جو ہے وہ اس کو گنا ہی نہیں ہے باقی چیزوں کو گن رہا ہے جہاد جو ہے جہاد ایک کیا ہے جہاد جہاد کبیر ہے ایک جہاد اکبر ہے اور ایک جہاد ہے جہاد کبیر جو ہے وہ داوتیل اللہ دین کی طرف لوگوں کو بلانا جہاد کا ایک شعبہ ہے جس کو قرآن جہاد کبیر ساتھ اپنے کبیر کریں یہ آئے مکہ میں نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں اور اس کے بعد کوئی لڑنا نہیں ہوا ہوا ہے اس کے مقصد مقصد قرآن پاک کے مضامین کی دعوت کفار کو دینا اور اس کی طرف بلانا گویا دا داوتیل اللہ جہاد کبیر کہا گیا را میں جہاز جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے بڑا جہاز بڑا جہاد کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا بڑا جہاد تو نفس کی اصلاح کرنا جہاد کا شعبہ یہ ہوا تو جہاد جہاد کا ایک شعبہ دعوت اللہ ہوا ایک شعبہ جو ہے تو مجاہدہ نفس ہوا جیسے کہ تصوف والے لوگ بیچ کے سلحل کرتے ہیں کہ آدمی کی پوری تفصیلی تربیت کر کے اس کو جو تو مجاہدہ نفس کرا کے اس کو مکمل شرح پر لاتے ہیں اور جہاد کا جو تیسرا شعبہ ہے وہ کتاب ہے لڑنا جب لڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو ویسے دس میں چیز شعبہ جو بیان کیا گیا اس کی وہ تین ذیلی شاخیں یہ عبادت براہ راست ہے عبادت الباسطہ کیا ہے عبادت الباسطہ جو ہے وہ بقائے نوئی بقائے ذاتی کے سارے کام اپنی جان کا باقی رہنا جو کھانے پینے سے ہوگا علاج مالجہ حفاظت اس کی ضروریات ہیں مکان چھاتی بھی اس کی ضروریات ہیں یہ بقائے ذاتی کے لیے ضروری باتیں ہیں نظام حکومت بھی اس میں ہے فوج ساری باتیں یہ بقائے ذاتی کے لوازمات اور ضروریات میں سے ہیں. کھانا پینا لباس علاج مالجہ مکان حفاظت حکومت آسلیہ فوج یہ ساری باتیں بقائے ذاتی کے ساتھ متعلقہ شوبھم ہے اور بقائے نوئی بقائے نوئی کیسے ہوتی ہے اس مان صحت وہ کیسے ہوتا ہے وہ شادی بیاہ ہوتا ہے اس کے بیچاری کیوں ہی نہیں اس کو یاد ہے نا الطاف صاحب تارک صاحب سے پوچھ کر کے بولیے تو وہ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو ان کو بھولی ہوئی ہے جس کو ضرور ہے اس کو یاد رکھی ہوئی ہے جی بقائے تو بقائے ذاتی کے جو بقائے ذاتی کے کتنے شور ہے میں نے گرے جیسے آپ پارے کو تاثی ہو رہے ہیں فتح اور طلاق تو انہیں طلاق کے ہی انہیں طلاق تو بھائی طلاق کرے گی نہ مزے کو وہ دس سے بارہ کے شوبے سے نا آپ نے سوال بقائے ذاتی کے سال کتنا مطلقہ کام ہے؟ بچوں کا کام ہے بکایا آزادی میری جان باقی رہے پھر بھی اپنی بات کر رہا ہے جو ہم نے کہی تھی اس نے وہ مدر کے دخل میں سنائیں گے کیا ایک دفعہ ایک جوتی بادشاہ کے دربار میں آیا جوت علم ہے کہ اس میں چھپی باتوں کی خبریں بتاتے ہیں آدمی معلومات بتاتے نے بڑے کرتب کیے تو بادشاہ نے کہا کہ میرا بیٹا جو بہت بے ہے اور سارے کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں سنبھال سکے یہ جوتش سیخلا پھر سنبھال دے گا اس استاد کے والے کیا اس سال کو سکھایا سکھایا سکھایا سکھایا, سکھایا۔ جب میرا مکمل ہو گیا تو بادشاہ کے دربار میں لیا تو بادشاہ نے اثر کیا اس نے کوئی چیز ایسے نکال کر اس اسے ہاتھ میں مٹھی بند کرا مٹھی میں کیا چیز ہے اس نے کہا کوئی دھات کی بنی ہوئی گول گول چیز ہے بادشاہ پاشا بڑا خوش ہوا کہ اس, اس, اس کے بیچ میں سوراخ ہے اور خوش ہو گیا کہا ایک طرف پتھر بھی لگا ہوا ہے اور کچھ ہو گیا کہ انگوٹھی کے بارے میں کہا وہ چیز ہے کیا ہے تو اس نے کہا چکی کا پتھر ہے پہاٹ ہے تو بادشاہ بڑا مایوس ہو گیا وہ صاحب کو آیا اس نے استاد کی طرف دیکھا تو استاد نے کہا بادشاہ سلام جو بہت کھا دیا اس کو کہ وہ گول گول چیز ہے وہ لوہے کیا دات کی بنی ہوئی ہے اس میں سوراخ ہے ایک طرف پتھر لگا ہوا یہ تھا اب اس میں ایک جفات کی کون سی چیز آ سکتی ہے وہ انگوٹھی آ سکتی ہے اب باقی آپ کے بیٹے میں فیم ہے نہیں ہے اس میں فیم ہے نہیں ہے وہ کہتا کوئی انگوٹھی ہے اس نے کہا وہ چکی کا پارٹ اب چکی کا پارٹ آپ بتائے مٹھی میں آتا ہے تو اس نے کہا اس کے لیے میں کیا کروں اس کو فیم میں کہاں دلاؤں وہ تو خدا داد چیز ہے اگر قادر رکھے گا کہ خدمت پٹرول خدمتوں خدمتوں اور فہم نہ خالی کروں گا کیجیے گائے خالی ہم کرتے ہیں اور خالی ہم اعلان کرتے ہیں وہ بقائے ذاتی کے لیے کھانا پینا علاج مال معالجہ حفاظت مکان حکومت نظام اسلیہ فوج یہ ساری باتیں گری یہ بقاء زادی کے ساتھ دل کا شوق ہے اور بقائے نوئی کے ساتھ چھوپے کھلاسمان کو یاد ہوتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے تو شادی کرنا ہے یہ بقا یہ جو کام ہے یہ عبادت بلواستا ہے عبادت بلواستا یہ انڈائریکٹ عبادت ہے خلط الدین والی یہ ان ڈائریکٹ عبادت ہے یہ انڈائریکٹ عبادت ہیں اور انڈائریکٹ عبادت جو ڈائریکٹ عبادت ان ڈائریکٹ عبادت بڑھایا رات عبادت روز جمع ہو گئی تو اب کو ماں لگتا جن آپ مکمل ہو گیا کہ انسان کو سوائے عبادت کے لیے کوئی کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا اس کے چوبیس گھنٹے عبادت بقائے نوئی کے لیے بقائے ذاتی کے لیے سونے سونے کی ضرورت ہے ہاں جی کیسے سونے کی ضرورت ہے کوئی عادت خیر شکر ہے جس اس نے کہا کہ بیوی کے لیے زورات کی ضرورت ہے تو سونے کی ضرورت شکر ہے کہ اس کے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے امام غزالی رحمتہ اللہ نے الوم میں کھانے کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جو آدمی دو دفعہ کھاتا ہے جن نی اصلاحی اعلان کیا چو دن کے اندر ایک بار کھانا کھایا چلو جو بہت سبر نہیں کر سکتا وہ ایک, ایک بتا سکتی بقدار کو تقسیم کر کے دو وقت کھا لیکن ہود کے بارے میں دیکھا ہے کہ نیند آٹھ گھنٹے ہونی چاہیے یہ اتنی ضروری, اتنا ضروری کام ہے نیند کے بارے میں لکھ لو آٹھ گھنٹے باقی بعض جیسے آدمی ہوتے ہیں تو آٹھ گھنٹے تک سو نہیں کام کر سکتے بلکہ بعض باروں کا نو گھنٹے دس گھنٹے نیند کا تقاضا ہوتا ہے آج کل کے دور میں بہت کمزور ہو گیا آٹھ گھنٹوں میں لکھ لو نیند کے بارے میں انہوں نے بھی اتنی رایت کی کئی بقاعدہ کھیت لہٰذا مقدر ضرورت نیند بھی دل واسطہ عبادت ہوگی کیونکہ آپ کو عبادت ہے تابدیا مال جو اس کی بنادی عبادت ہے اس کے لیے تیار کرے گی آپ ضرورت کا کھانا اس کے لیے تیار کرے گا آپ لوگ ضرورت کا لباس قرآن خاصہ جنوری کا مہینہ ہو اور عالمیا شلوار قمیض پہن کر رات کو باہر پڑا ہوا ہو اگر زیادہ کمزور آدمی ہوا تو نمونیا ہو کر مر گیا ہوگا اور نوجوان ہوا مضبوط ہوا تو نمونیا ہو کر چرپائی پر پڑا ہوا ہمارے علاقے کا لطیفہ ہے نا تو انگریزوں نے کوشش کر کے سارے لطیفے جلاحوں کے بارے میں مشہور کرائے ہوئے تھے تاکہ اس پیسے کو چھوڑیں کہ ہمارے کارخانے چلے تو ہمارے علاقے میں ایک ہے کہ ایک آدمی تھا اس کی بیٹی کی منگنی ہوگی اور اس کا دماد آیا جون جولائی کا مہینہ تھا اور اس نے مکان کی چھت پر کو چارپائی بچھا کر دی سفید چادر اوڑھنے کے لیے دی تو اس محلے کے لڑکا تھا اس نے کہا دیکھا اس نے بڑا مزہ آیا جب آدمی کی منگنی ہوتی ہے پیسے مکان کی چھت پر سفید چادر اوڑے ہوئے سسرال کے گھر سویا ہوا تھا تو خیر جب ہماری منگنی ہوئی تام بھی سفید چادر مکان کی چھت پر سوئے تو اتفاق کی بات کی منگنی جنوری میں ہوگی اب یہ سوال کے گھر گیا تو اس نے کہا میں تو مکان کی چھت پر سفید چادر اور کر سو گے کیا وہ ہوئی ہوا جیسا بے خوف بیوقوفی انہیں مکان کی چھت پر, پر چلا کر سفید چادر میں سجایا اور سب اجاز اکڑا ہوا پایا جی تو سفید چادر کا تو بڑا مزہ تھا لیکن جود کے مہینے میں تھا جی مل رہی تھی تو کیا بات ارد کر رہے تھے اتنی چھت بھی استرار ہے اور وہ زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے ہمارے ایک دنیا کے پروفیسر صاحب نے مکان بنانے کے لیے سودی قرضہ لے لیا بڑے بلڈنگ ایڈوانس بڑے فنانس بلڈنگ فائنانس کارپورشن سے پوچھا پروفیسر صاحب یہ کیا کیا اس نے کہا مکان استرار میں آتا ہے اس کے لیے جب صحیح قرضہ نہ ملتا اور سودی قرضہ جائے گا اس کے لیے میرے پاس آ سکتا فراہم پروفیسر صاحب جی کہتا ہے ماشاءاللہ اللہ پروفیسر صاحب جو ہے وہ چار بیڈ روم ایک ڈرائنگ روم ایک لاؤنج اور ایک ناؤنگ ڈائننگ والے کو اور کچن والے کو اور تین لیٹرن باتھ روم والے مکان کو وہ استرار کہہ رہا ہے حالانکہ استرار بارہ زروے بارہ فٹ کا کچی دیواروں کا کمرہ جس کے اوپر سفید سفیدار کی چھت پڑی ہوئی ہو. بارہ میں جو ہے تو دس دھاگے لگتے ہیں سفیدار کے اور دس ڈاکے جو ہے کمرے کے چھت بنا لیں آج سب کتنے کے آتے ہیں ستر چھپن سو پانچ ہزار لگا کو مکمل کر کے دس ہزار چھت کر دو اور دس ہزار روپئے اس کے دیوانے کا دا. بیس ہزار یہ بیس ہزار قرض اگر نہیں مل رہا اس کے بال بچوں کو مرنے کا خطرہ ہے تو اس کو پھر جو ہے تو حرام کرتی ہے مل سکتا ہے چلو مجھے استرار ہو گیا پھر ہاں جی مفتی صاحب اس طرح کا مسئلہ صحیح ہے مفتی صاحب دھیان کر رہے ہیں خیر جی اب بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب عبادت میں نے جس کو بتایا نا عبادت دل واسطہ انڈائریکٹ عبادت سے بعض اوقات اس کی اس کی ضرورت جو ہے وہ فرض واجب کی ہوئی ہوتی ہے آپ کام پر نہ گئے آپ کے بچے استرار آپ کے بچے تھاکے پلاؤ گئے آپ کام پر گئے اور آپ کی جماعت کی نماز رہ رہی ہے کام کی وجہ سے تو اب آپ کے لیے بجائے جماعت کی نماز میں شامل ہونے کے اور بچوں کے مانا جو ہے وہ فرض واجب کے درجے میں ہوا ہوا ہے کیونکہ وہ استرار میں جا رہے ہیں اس کا سواب زیادہ ہے ایک دم ویسے ہی میں بیان کر رہا تھا میرے کل پر یہ بات وارد ہوئی کہ جس آدمی کے پارٹی سے موت کا خطرہ ہو رہا ہو بال بچوں کی موت کا خطرہ ہو رہا ہے اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں اس کے لیے سوال کرنا واجب ہے اور دوسری بات یہ ہوئی وارد ہوئی کہ اس کا واجب اس کا صرف واجب نہیں ہے بلکہ اس کو واجب پر عمل کرنے کا سواب بھی ملے گا اور نہیں کرے گا تو اس کے واجب کا گنگار ہوگا ہمارے اس کے مدرسے کے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا جی بس رواج ہی خدا نہ کہا جی ہم نے وہ ہے کہ ہمارا کون سا سٹینڈ ہے اس بات پر ہماری سے کون سی سختی ہے ہم تو ان پڑھ لوگ ہے جو بات وارد وزیر کو بولا تو مطابق دنگلی گریونا تھا لگا کو میں نے پیار کر کے سنایا تھا پختو مطالعہ نگلی مت اللہ خوش رہے گا نا سنگھ میرے پیار کے ادھر کہ ایک آدمی کو اکیم صاحب نے جلاب دیا جلاب نور اور کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا زور نہ لگایا جائے جس اندروں پر بوجھ جا جائے بوجھ نہ اٹھایا جائے اور اندروں پر جو ہے تو بوجھ آنے کا بڑا ذریعہ چھلانگ لگانا ہوتا ہے دنگل اس اندھیوں پر بہت بوجھ آتا ہے تو حکیم صاحب نے کہا تھا کہ دانگے بنا بوجھ بنا چاہتے ہیں بوجھ نہیں بٹھاؤ گے سخت چیز نہیں کھاؤ گے اور بہت ٹھنڈی چیز نہیں کھاؤ گے بہت گرم چیز نہیں کھاؤ گے اور دانگے بنا چھلانگ نہیں لگاؤ گے تو چلا گیا گھر پر اس سے جا کر گھر پر کوئی ضرور اس نے لگائی چھلانگ میں دانگے بنا کہا جی تو جس فی کو پرہیز کرا رہے تھے وہ کر دے تو میں نے اس حساب سے کہا ہمارا کیا ہے دگلی بات غلط ہے تو نہ صحیح کی ہم نے کون سا کہا ہے کہ ہم ایسی بات کو بیان کر رہے ہیں جس کو اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے چلا گیا مدرسے میں اس مطالعہ کے فتوا کو اس کا کام ہوتا تھا مدرسے میں کتابوں کا شوق تھا مطالعہ کرتے کرتے اس کہ پہلے زمانے کے کسی بزرگ کی باتوں میں یہ بات آئی ہے کہ تم نے کہی ایسی لکھی طرح سے کسی پتی کے کلام میں اس کو ملی ویسی لکھی کیا کیا بھارت استرحال کی ہو گئی پھر نفل عبادات کے بجائے نہیں بلکہ یہاں تک اس کو فرض واجب جو ہے وہ شخص ضرور کے کرنے ہوں گے اور باقی سارا کام اس کو افطرار سے اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو نکال لینا ہوں تو عموماً ہم لوگوں کو کیونکہ شریر دفہ نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں ہم ایسے کاموں کو کر رہے تھے جو دین نہیں ہوتے سادین ہوتے ہیں پرشتوں کے محورے کے مطابق دین نہیں ہی شادی نہیں ہوگی لیکن ہم نے جو ہے اس کو سمجھ رہے تھے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا سوال کرنے کے لیے کوئی نوٹا جیسے باقی تو اس نے کہا جی کہ تندرستی ہوتی ہے تنخواہ پورا نہیں ہوتا ہے اور میں تو برکت کے لیے ہر مہینے اس بس میں چاول منگوا کر اس کی خیرات کرتا ہوں یا اللہ جب آپ کا اپنا پورا نہیں ہو رہا تو آپ سے تو بڑی خیرات اپنے بال بچوں کو کھیلا فاحر اعمال میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ وہ خرچہ جس کا سب سے زیادہ سواب ہے وہ کون سا ہے کیا جہاز میں لگانا دین کی مداخلت سمجھتا ہوں اس سے یہ بڑھ کر سواب اس پیسے کا ہے جو آپ اپنے بال بچوں کے خرچ اس کا سواب ہاتھ سے بیٹھا ہے سب سے زیادہ سواب. جو آدمی کو خرچے پر ملتا ہے وہ پیسوں پر ملتا ہے جو اپنے بال بچوں کی ضروریات پر خرچہ کرتا ہے ضروریات ہوں یہ نہ دو بچید بچیز میری جھگڑے کی دو کمپیوٹر میرا فیصد ہوتا دو پیسے جھگڑے دو کمپیوٹر دیے گی پہلے مولی صاحبان ایک دس کی مخالفت کرتے تھے وہ لوگوں نے اب بتاؤ تو یہ درویہ تو نہیں ہے نا درویار تو ہوئے نہ ہونے سے ضرور ہو رہا طارق صاحب <laughs> آپ بتا دیجیے مفتی صاحب دینا کھلاڑی بھی تو ضرورت ہے اور یہ ضرورت نہیں ہے نا ضروریاست کھانا نہ ملنے سے مر رہا ضرورت کا علاج نہ ملنے شادی مر رہا اتنا مکانوں کے پاس نہیں ایک ساتھ سردی میں چھڑتا ہوا باہر ہے مر رہا یہ ضرورت ہے اور دوسرے ضرورت ہے تو ہم لوگوں نے بنایا والے ہم تو دوسرے کسی مضمون کو بیان کرنے کا رہا تھا مضمون نکل سکے عمر فاروق کا کال میں نے ہوا ہے پھر کافی ایسا سامنے نہیں آیا تھا کہاں سے پڑھا تھا میں نے کہ جس وقت میں اپنے بار بچوں کے لیے سودا خریدنے کے لیے بازار کیا ہوا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے روح اس وقت قبل کرے یعنی گویا وقت میں بہت زیادہ اللہ کے قرب والے اور سواب لانے والے عمل میں رہا ہوتا ہوں یہ نہیں کہا کہ سیجن کا بولوں میں جانا جہاد میں ان کی بھی دعائیں تو ان کی ہیں لیکن اگر لکھتے یہ بھی ہے کہ میں بار بچوں کے لیے فوٹو خریدنے کے لیے بازار کیا ہوا ہوں تو میرا کہ میری روح پکڑ لوں کیونکہ بہت مبارک عمل میں چل رہا ہو آپ بتائیں جی. تو عبادت بالواسطہ ان ڈائریکٹ کرایا اور طلباء کے پڑھنے پڑھانے کے لیے تو ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اس میں عبادت کی نیت فقط عام عبادت کی نیت نہ کریں آپ اس میں جہاد کی نیت کریں کس علم و ہنر سے آپ ملکوں کو خدمت کریں گے تاکہ آج اس وقت کا جہاد جو ہے یہ سائنس ٹیکنالوجی کا ہے ٹھیک ہے یہ سائنس ٹیکنالوجی کا ہے اس کے ذریعے سے آپ کو, امت مسلمہ کو اس مقام پر لے جائیں گے کہ عالمی جہاد کے لیے ہے اس میں جہاد کی نیت ٹھیک ہے نا اس میں جہاد کی نیت کر کے اس کو کیا کریں ٹھیک ہے نا اس میں آم عبادت کی نیت میں نہ کریں بلکہ اس میں جہاد کی نیت کریں مجھے ہمارے حضرات نے ایم قریب کے عمر میری چالیس سال ہوئی ہوئی حافظہ حالانکہ حافظہ میرا اتنا تیز ہوا کرتا تھا کہ مشکل سے کلاس کو مشکل سے مجھے کام کرتا تھا اور وہاں پر میں کیا پڑھنے کے لیے میں بیٹھا تو مجھے اندازہ میرا ذہن کام نہیں کر کام نہیں کر رہا چل نہیں رہا پڑھائی میں خیر اب اس نے کچھ دنوں کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ دفع کریں آپ کون دنیا کے پیچھے جک مارے واپس جانا چاہیے تو واپس آنے کی میں نے تیاری کر لی پھر ہم نے پیدل تھی وہ کر آئی تھی ایک وقت کر لیا تو میں تیاری کرنے لگا تو پھر جو ہے تو مجھے ایسے میرے اندر سے ایک آواز آئی کھا سردی چلتا بزے اور واجبان ہو نش لو تو مڑ پڑتا کہ واپس جاؤ گے کہ میں نہ کر سکا اس جو ہے تو کو کیا کہتے ہیں جی یہ اتنا سوری عمر تمہارے پیچھے ہوگا خیر میں نے کہا اپنا تجزیہ کرنا کہ تحلی اس کو نفسیات میں تحلیل نفسی اپنے ساتھ بات سنبھالتا کر کے اپنے ساتھ مذاکرہ کر کے وجہ معلوم کرو سک تو میں نے اپنے ساتھ مذاکرہ اپنے ساتھ بات سنبھالتا مذاکرہ کیا تو مجھے ذہن میں آیا کہ میں نے اپنے ذہن کو جن جن چیزوں میں محسوس کر رکھا ہے ان کی مصروفیت کو میں نکال کر ان نئی مصروفیت کو میں جگہ نہیں دے رہا ایک مصروفیت بہت نماز کے ساتھ تبلیغ بنی تھی تبلیغ کے کام کی تھی ایک مصروفیت جو تھی ذرا میرا بیل کرتا الگ تھا اور ذکر اداکار کی تھی اور ایک میری مصروفیت جو تھی اس کے بارے میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے شہباز لڑا رہے اس کی جگہ جو ہے نا تروزائے شہباز لڑا رہے کہ کوئی ذرا اگر اس کے پاس پڑا ہوا تھا کسی کا داخلہ کسی کا سفارش کسی کے سارے ایسے ہوتے ہیں وہ یہ تھا کہ ادالتوں کچہ مقدمے وہ بھی لوگ رہ کر میرے پیچھے آتے تھے خیریت ہمارے گاؤں کے ماسٹر صاحب آیا اس کو کچھ پیسے منظور کرانے تھے تو وہ تو بڑے امید لے کر آئے گا کہ یہ تو پشاور میں ہوتا ہے کہ دا پشاور پہ خوشی ڈاکٹر پشاور کو اس کا خیال تھا کہ یہ تو اثر کو چاہے پیتا ہو تو گورنر صاحب کے ساتھ ہاں جی اور شام میں کے کھاتا کھاتا ہمارے گاؤں کی اس کی بھاجی بھا ہے تو لہذا وہاں پر جب میں گیا میرا کام کیوں نہیں تو بس آدمی کام سے پکڑے پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے کام کرو تو میں یہ ساری تعلیم نسلی کی نا تجریہ کیا سامنے ساری باتیں آئیں کہ یہ جو ہے یہ تمہارے کام ہیں جس کی وجہ سے ہے تمہارا ذہن آپ لوگ کہا کریوپائی ہے تمہارا ذہن بھرا ہوا ہے اور اس میں نئی مصروفیت کی جگہ کی تو لہذا آپ اس مصروفیت میں کمی کرو گے تو جگہ نکل آئے گی دوسرے وجہ سے بس گڑا والی سرگرمی جو تھی وہ تو لاہور جا کر ختم ہو گئی اور اس کے فرسے میں نے اپنے آپ کو مکمل پارک کر نیا کسی سے کوئی سرگرمی نہیں لی تھی اپنے اور میں لوگ آیا کر کے کام بھی لوگ شروع ہو تھی اور دوسرا جو ہے تو تبدیلی سرگرمی جو تھی اس نے ہمارے مولانا صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے ہیں برخودار جس وقت تم جس چیز میں پھنس گئے اور سنکل نکلنا ضروری ہے تمہاری معیشت کے لیے تمہارے مستقبل کے لیے تو اس وقت وہ ضروری ہوتا ہے اس پر تبدیلی کا کام شام ہوتا ہے تو اسے میں نے اتنا کیا میں نے وہاں اپنا تعارف ہونے نہیں دیا بیان میں بیٹھ جانا تعلیم میں بیٹھ جانا یہ کرتا تھا تیسری مصرفیت ذکر اذکار کی تھی تو ذکر اذکار کی مصرفیت کو جاری رکھا تو اس کا وقت بھی اتنا نہیں تھا اور وہ ضروری بھی تھی کہ اسلائے نفس کے سلسلے میں تو بادشاہ ضروری ہے اور کو جاری رکھا اور میں نے کام شروع کیا پھر میں نے کہا ذہن کام نہیں کرتا میں نے ایسے اپنی تجرباتی معلومات میں تھا کہ جب زین کام نہ کر رہا اور جھٹنا ہوتا ہے گسیٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ آئے جی سارا دن پھرے پھرائے چکر لگائے آپ نے رات کو آئے خوب کھانا کھایا خیر اگر ماشاء پھر جو آ کر رضائی میں بیٹھے ٹانگوں پر ڈالی رضائی پیچھے رکھا تکیا جی اور آگے رکھی کتاب جب بدن خوب گرم ہوا کھانے کا خمار چڑھا دماغ میں آخر. تو ماشاءاللہ اگر آپ بہت مضبوط ہوئے تو آپ آدھا گھنٹہ پڑھ سکیں گے اور میں اتنا کمزور پندرہ منٹ کے بعد خور خور آ جائے خوب نیند کر کتاب آگے پڑھیں گے تو پڑھنے کا بیٹھتا ہے اور کمر پیچھے سے کرتے ہوتے کمر پیچھے سے کرتے سیدھی اور ٹانو کو لگتی ہے سردی ٹھنی ہوتی ہے تو پھر نیند اڑی ہوتی ہے پھر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا نہیں ہو سکتی میں نے بڑا دستہ بگایا کاغذوں کا اور اپنے آپ کو پابند کیا پٹھارے لکھ کر لکھنے کا اور کرنے کا پابند کیا تو ماشاء اللہ ایک ٹواقو کی نظر کمزور لگانی پڑی اور ایک کمر کی درد کمر کا درد ہے وہ آ اس کی پرخر کر دیگر باہر آ کے میں نے اس کو مورچے کو پتہ کیا ہے پڑھائی والے مسئلے کو کیا اس نئے کالج میں چلا گیا نا کاری سرکاری میں تو ہمارے پاس بہت سٹاف ہوتا ہے تو ہم ایک ایک ایک یہ آدمی کو دیتے ہیں پڑھا رہا ہو تو اس میں ماسٹر ہو جاتے ہیں مجھے جو چیز انہوں نے پڑھوائی تھی تو اس کو تو میں نے کے فضل سے پاکستان پہلا سیکھا ہوا تھا اور باقی جو تھے آدمی اسٹاف زیادہ ہوتا تھا باقی میں نے نہیں پڑھائی ہوئے تھے وہاں جا کر پڑھائی شروع کیا میری ساری عمر یہ کتاب کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد بند کر کے رکھا آپ لیکچر کسی کسی نوٹ اور وہاں کیا جب اب اس نے ہماری عمر میں ریسنٹ میموری آدمی کمزور نہیں کیوں سیکھے کافی اس نے موجود اب میں نئے کتابیں جب پڑھانے کے پڑھا پڑھا ہوں تو اس نے میں کیا ایک دن گیا دوسرے دن گیا لیکچر میرا کمزور تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس چیز کا میں معاوضہ لے رہا ہوں اس کے حلال ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ لیکچر معیاری ہو اگر معیاری نہیں ہے تو واضح کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں کر سکتا نہ ماحول ہے تو آپ سے میں گیا معیاری آدمی اور معیاری نہیں ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا تو میری اگر نقل میں نے پڑھے پڑے پڑھے پڑی نہ پڑی وہ تو اضافی چیز ہے اور یہ تو جو روزی میں لے رہا ہوں کہ میں سڑا رہا ہوں کا مسئلہ ہے اس کو کیا کریں اچھا وہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھتا مشکل بھی ہوتا ہے زندگی تعلیم مزے ایسی نہیں آتی ایسی میٹھی نیند ایسی مزے کی نیند اٹھانا تازہ پھر کاغذ قلم کا میرے پھر میں نے مدد لکھنا شروع کیا کاغذ قلم سے لکھنا شروع کیا تو اس سے جھگڑا بندھ گیا تو گرفتار ہوا زندگی آدھے گھنٹے کا تعداد ٹھیک ہے ڈیڑھ گھنٹہ لگا لیکن اس سے وہ بات ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اس, اس کے میں نے ہینڈ لے کر ایک سفا ہینڈ اور اس کی روشنی میں لیا تو وہ کامیاب ہوا ٹھیک ہوا جی تو, تو اس معیار پر کرنا چاہیے ہمارے گاؤں کا امیر صاحب وغیر گزار کے آیا نا تو لوگوں نے شکایت کی اسکول میں پڑھاتا نہیں میں نے پوچھا کہ کیا بات کرنے والے بادے رہنا کیا بادر تعلیم, دے. تو, تعلیم دے. تو مفتی بھی بن گئی چار مہینے اس کو مفتی بھی بنا دیا اب جمع تفریح سکھانا بچوں کو پرائمری میں الفبا سکھانا تاکہ کتاب پڑھ سکے کل بورڈ پڑھے راستے پر ہاں جی یہ تو فرض باجیب بات کی اور ڈھول بازا کا سکھانا آپ کے دن میں ہوتا ہے اس پر معاوضہ کا لائن کرو بے دن تو دنیا کا کام جو کہ میرا راست سے بادت نہ ہو تو ڈائریکٹ بلواسپ سے مطلب ناراپ ہو گئے تو آپ پھر اعلان کر دیں گے بادل تعلیم کو نہیں پڑھاتا معاوضہ معاوضہ لینے کے وقت ہو خوب مجھے ٹھڑے ہو معاوضہ لینے کے لیے کھڑے ہو نہیں اور پڑھانے کے لیے کہتے بادل ہے کو میں نہیں پڑھاتا ٹھیک ہے نا اور طلبا طلبا کے, کے ساتھ میں نے بہت سختی کی ہے جو خاص طور پر خداروں کو میں نے کہا ہے کہ بنے آگے بہت سختیاں میں بیٹا حفظ ہو کرایا سنا رہا تھا. اتنا تنگ ہوا ہے مجھ سے کہ ان لوگوں کا جذبہ بنا کہ اس کو یہاں سے نکالا جائے اس ڈالف خدا کو نکالا جائے بلکہ کچھ لوگوں نے وہاں اعلان کیا مولانا صاحب کے آگے کہ اس پر پابندی لگاؤ کہ پتہ نہیں جائے گا وہ اتنا ایک دفعہ ایک اس جگہ غلط پڑی ہوئی تھی میں نے کہہ رہا کہ نماز دہرائے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے مولانا صاحب کو پتا تھا کہ دہرائی چاہیے نماز لیکن انہوں نے ہم دونوں کو دل رکھنے کے لیے ہمیں مولانا رقی صاحب اسلامیال کے پروفیسر تھے بڑے فاضل بڑے پائے عالم تھے ان کے پاس مسئلہ مسئلہ وہاں سے پوچھا تو مسئلے کے بارے میں کہا تھی یہ ٹھیک ہے بہت تنگ ہوا یہ بہت بعد میں کہہ رہے ڈاکٹر صاحب اب ہم تمہیں دعائیں دیتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک سال کی خوشہ تازی ہوئی نا بس اس کے بعد ایسا حق بنا ہے کسی جگہ سناتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے پیچھے ہونے والے, والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, ہے کہ وہ جو کیا ہے نا بس اس تنگ ہونے نے ہمیں بڑا فائدہ دی. ہمارے میڈیکل کے سلح باہر کو تھپڑ مارنا اور ڈال ٹپڑ کرنا باہر نکال رہے تو کرتے رہے. اور اب بھی یہ مختلف اسپیشلسٹر کے پوسٹ پہ بیٹھے ہیں نا اب کہتے ہیں کہ بساں اب پڑھیے اب تمہیں دعائیں دیتے ہیں تو اس وقت جو تم نے کھینچا سانی کی ہے نا اس کا ہمیں فائدہ اب نظر آ رہا ہے تھوڑا حسل وقت فائدہ تو اس لیے میں اس بات کی تاکید کیا کرتا ہوں کہ سلسلے کے جو ضروری اعمال میں مقرر کرتا ہوں یہ کرو یہ ذکر کرو یہ تلاوت کرو یہ مراقبہ کرو یہ فلانا کرو یہ کتاب پڑھو اس میں اس بات کو میں لازمی طور پر کہا کرتا ہوں کسی دنیا کے شو میں چل رہے ہو اس کو خوب ہمت کے ساتھ کرو ہاں خوب تندی کے ساتھ اس کو کرو تاکہ میں آپ کسی سے پیچھے نہ ہوں سب لوگوں کے لیے آپ مثال ہو تو کلاس میں چھ باتیں دھیان کر کے لوگوں کو الگ رستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا یہ تبلیغ نہیں ہے اس سے لوگوں کو نہیں ہے کہ وہاں معیاری نیکچر تبلیغ ہے اس سے لوگ مطلب وہاں کے بات کہتے ہیں کہ جس وقت یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے ہو جاتا ہے کہ لیکچر تیار نہیں ہے زیادہ دن سا دن پر ٹھپائے گا کلاس کو اس وقت تو وہ فرض بھاجی عبادت میں ٹھیک نہیں تو لباس جو سوچتا ہو نہ پڑتا ہو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری روحانی ہے سلسلے میں کچھ نہیں اس کی ہمت ہی نہیں hmm. جب دنیا کا کام کرنے کی ہمت نہیں ہے تو دن کا کام تو سمجھتا ہے مر کو چاہتا ہے اور وہ کیسے کرے گا ٹھیک hmm. ہے میں یہ ضروری باتیں میں نے ٹھیک ہے جس جگہ پر بھی ہو دکان پر بیٹھے ہو کھیتی باڑی کر رہے ہو ملازمت کر رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو تو اس کو انتہائی میں تندہی کے ساتھ معیار کے ساتھ ہمت کے ساتھ یہ بہت شکایتیں بھائی گردو صاحب کی ترتیب کی پہنچی ہندوستان میں اگر جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو انہوں نے باقاعدہ مولانا پالن پوری صاحب سے بڑے اجتماعات کے بیانوں میں اور ہدایات میں ان باتوں کو کھیلوایا یہ باتیں کام کرنے والے ساتھی سے کہیں کہ اہم اور ضروری باتیں اور ان بتا کے ان سے کوتاحی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اور جو آدمی محتاط نہیں ہے وہ دن ہی محتاط نہیں ہو سکے ہمارے بلا صاحب نے ایک اصطلاح بنائی تھی اس کہ میں سے جان چڑھاتے ہیں تو جا کر سروے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں امتحان سر پناہ کے لیے ہی صورت ہے پھر کہیں کہ ہم تعلیم کر ہم تو یقین کی مشق کر رہے تھے کہ اللہ تعالی بغیر پڑھے پارشاء اللہ یہ مشق کیا کر لیا کریں بغیر کھایا رہا پالتے ہیں اس کو نہیں کرتا ہے کوئی ایسا ہمارے کمزی بزرگ بیٹھے بیٹھے یہ خبر نہیں ہوں گے خبر سے Oh ilah ilam la ilah illallah ya ilah ilam la ilah illallah, la ilaha illallah.